ہے ہمارے کیسے میں پناہ سو قطو اس کے لیے منتم کرتے ہیں پناہ کہتے ہیں کہ پہ بار سے ڈائریکشن سینا گیا یہ جذبات جائیں اور اس کی جگہ ان کا جس کی بت کی جگہ سوازو ناری فصل کی جگہ سرفائی نئی ریا کی جگہ سلا یہ باتیں آ جائیے پنا پنا بکائیے کا ٹوٹتا ہے بکرا خدائی کا ہے سکتا. دنیا کی بیتن بھی بیسی ہے تو نقصان کوئی ہے کہ گناؤ جائے بچنے کی آدمی پر کی پروفی ہو جائے لیکن پر پکا کی گناؤ سے بچنے کی سکوائے لیکن اس سے پہلے مریض کے ملکات سے وہ دوست رکھیے ملاقات بچہ ایسا درست ہو مت نہ ہو اہم وہ جتنے لوگ مدارس میں کام کرتے ہیں ان کے شیڈیول میں میرے ہے کہ جب یہ دیکھنے جاتی حمت ہے کی جان بڑھائیں جلدی آم اکالمی جات بہت جائیں گے بہت ہے آم اکالمی جلدی یاد کریں سے دیکھتے کا ایک دفعہ ایک آدمی آ کر حضرت مکیم محمد فضر اللہ سے متعلق کیا کہ ایک آدمی رشتے کے لیے اہل حدیث ہو گیا لوگوں جتنا لڑکی دیں آپ کو اہل ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اس کے سل ایمان کا خطرہ ہے مانگ کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اس نے مفاد کے لیے حق کو چھوڑا ہے اگر دل میں یہ بات آئی ہوتی دل میں یہ بات آئی ہوتی کہ وہ طریقہ زیادہ حق ہے اللہ کہ زیادہ لڑا والا ہے زیادہ کل پا ہے پھر اس سے خیال کیا ہوتا پھر خیال یہ ہوتی ہے حق پرست اور اس کے لیے کرنا یہ ہوئی کیا چاہیے ڈاکٹر نہیں گھر خرچہ کی ضروری مفاد پرستی ہوئی یہ ہوئی مفاد ہے گو اس کا جو مقصود مدعا ہے وہ مفاد آپ نہیں نہ کہ اس کے ایمان الگ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اس کے وفات کے لیے حق کو چھوڑا گیا مگر چار آدمی ایک جنگل میں آ اور کتنے کے رخ کا تعین کرنا پڑ رہا چاروں ذرائع مختلف اور چاروں سرائے پہ ہوتے ہیں نہیں آپ کی بات چیت میں شب لائفری ہے آپ کی بات نہیں سب لائف بولی بدلا سا بھی کیا کریں گے اپنے اپنے اس کے مطابق میں اس کے مطابق نماز پڑھیں گے نہیں ہر ایک کو اپنے رخ پر نماز پڑھنی لازم ہوگا ہر ایک کو اپنے سرے صدر پر آپ نماز پر نکالیں گے ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں کسی کی بات اور بغیر شارے صدر کو نکالا پر پکانا ہوگا میں مان لوں اس پر, جس پر میرے نماز اٹھا لیا میں نے خیال میں یہ ہاتھ یہ ہے اس کے نہیں ہی مارنا اور کتنے خراب کر رہا مستر نے یاد کیا ایک مسئلہ تھا اس میں اس کو حضرت مغال سلیم لنگوئی نے حوصلہ دیا کیا بیاس کرواتے تھے اور ان کی شادی اور سلیفہ حضرت مغرب ہے حوصلہ ہے اسی طرح اگر رنگوز کا مسئلہ تھا تو یہ رنگوج کا مسلط نہیں بڑی مطلب ایسے آپ اس سے دھیان کرتے ہیں باد اگر آپ موبائل کا پوچھے تو وہی طرح پیار کرتے یو یہاں کرتے مس کر دیا جائے تو مات کیا کر رہے ہیں بات ہے ہاں فاپرس کے پتھر رہا فاپرس کو دیا میں رکھنا اس کو کوئی اہم کاروجے نہ کوئی کرنی ہو سے فرو جائے یہ ہو جائے باری آئے آدمی افراد ستر اٹھارہ افسر صرف <coughs> اس کا جار جواری کا مرد چلایا اور ساتھیوں میں محنت کوشش کی ہے اس کو چار مہینے لگوا دیے معاشرہ بڑے خوش زندگی بدلتی ہے کی ایک کام افراد زندگی بدل آرمی تھا گرام اور پور میں بس بڑی اہم جگہوں تک پہنچا دی تو اہم جگہوں پر فون پہ اس پر وہ ہمیں کرائے اور وہ ہونے کرائے یہ جو ساتھ جو ساتھی زمانے میں موجود تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ قدر مقابلہ نہیں ہوا باقی قید کر دی قدر ملاقات کے وہ سلسلہ وہ مشہور جو ملاقات کا تعین نہ کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اسمنٹ جو مریض کے ملاقات کی اسسمنٹ نہ کر سکتے ہیں. صحیح تجربہ کیا ہوگا ملاقات کا ملاقات کی القات کا ادھر کا کیا کہتے ہیں ادھرات اور اندازہ نہ کر سکتے ہوئے کہ تربیت نہ کر سکتے ایک آدمی کافی عدل ایک شیک ان کے پاس تھا تربیت میں تھا جو تربیت ہو رہی تھی ہو تھی نیا کوئی پی یاد کیا تربیت ہوئی ادر صاحب نے شاید اخلاوت کر کے بھیج دی اس کو بڑا جلہ ہوا بڑا دکھ ہوا, ہوا ہم ایک پڑے ہوئے ہیں ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں یہ آدمی آیا تھا اس کو پارہ کر کے بھائی دیا کامل کر دیا تو میں نے کہا یہ ایک برتن ہے اس میں کوئی جھیل میں رکھی ہوئی ہے یہ فلاح قدرت کو پہنچا کر آ گیا پرسن بلا کر چلا چاہیے ہے سر کیا ہے کیونکہ دھرناؤ کو اٹھایا اندر چوہا تو اسلام لگائی پا سکتے تھے وہ شرمندہ ساری برتن لے کر آ گیا کوئی کیا تھا وہ سمجھ میں دکھناؤ کیا تھا اندر سوہا تھا اسلام لگا دیا نمبر پر رات ایک ہمارا کا راز تو بال نہیں سکتے ہو خراب سنبھال نہیں سکتے ہو اور سب سے کہ اتنی بڑی بیماری آپ کو آ گئی ہوں گے یہ بارے یار کیا مزدور کے علاقے کے لیے چاہے خان نے گھر سے کلا جی طرح سے گا لیا جاؤں چلے جاؤں جو مزدور بلاٹ ہے خان کا بلاٹ ہے اور ایسے ہی وہاں جاؤ گے پسنا دے سر پسندہ تو جا کر آپ پہنچایا گا تازہ تھا تمہارا یہی حال چل چھ بھی نہیں ہے کہ مجھے کس دے جائے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے تین سوالوں کے جواب نہیں منصوبہ بندی اور انتظامیہ اور منصوبہ بندی کے ان تین باتوں کو سکھایا کرتی ہے جب تک آپ نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے ان تین سالوں میں جہاں متعلق نہیں کیا ہوا تو نہ آپ کی منسپلٹی ٹھیک ہے اور نہ آپ کے انتظامیہ پہنچی کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کسرا ہو گیا احمد کا ایک کسرا ہو گیا احمد پر کیا تعریف کی بلوستان میں یا کرتے تلعب. اور, اور بزاد شماکل وہ وائٹر سے بڑی بھرچیسہ لکھے والے پدم دے بزراد رات بجرات سیمان کے رات اسے پڑے ادائے تنقیدی ابھی دہائی پر چلنے والا اس کو اور سمجھداری کا یہ آپ ہو گیا تو سب سے پہلے سات گزاری رہ سارے مزاجوں کا زیادہ تعین کرنا ہوگا مرغیوں کے بارے میں سارے مزاجوں کا پالین کرنا ہوگا نہیں تردی شروع کی ملاقات کا رام اس کے بعد تردیق شروع کی پہنچتے ملاقات گرست اگر ہوں تربیت کمی رہ جائے پھر بھی کام بن رہتا ہے ملاقات گرست نہ ہو اور آپ ملاقات کا اعزاز نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. تو آپ آپ جو ہے تو خود شخصیت کو نقصان بھی, بھی چلا رہے ہیں اور ہے تو آدمی کے لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہے فناج، فناج، وغیرہ یہ تو بھی کرتے ہیں باقی شنازی میں نے مرد درویش سے لکھے ہوتی ہے ہمارے ملازمۃ کے میز میں ایک سبق کیلیفورنیا سے بول ہے کہ یہاں آئے ہوئے تھے اس میں کافی رہے تھے ہمارے سترے کے ساتھی پہلے تو ہماری جھکی گو ساتے تھے مہارتا راہل گو سال جن سے ملاقہ نکال کہ ہم اس کا ہماری دلچسپی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آئے صوبے میں بڑے بڑے سوتے ہیں ہم ان سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا میں بھی آپ سے ملاقات نہیں کرات بلو مطلب ہے ان سے ملاقات کے لیے آئے उस बात जो ग्रम है वो तीन चार दिन बजाय है उसमें एक मई जिस में भी शरीफ था ये लोग हाथ है उन्होंने कहा कि आप हमें निकल की तय कसू लें हमें आज पांचवें तबक में पहुंचाए हैं پانی پہنچ جائے پانی پورے جانا ہر وائٹ ہوتی تو آپ کو فوجوں جو طریقہ آتا ہے فوجوں کا نکاح میں آیا تھا نکاح ان کو گلا ہو جائے گا گلا ہو جائے گا سارے کام کنگارا مارا کرنے کہا کہ سو ان لیکن آپ نے سامنے پانچ طرف تک پہنچا دیا تھا پانچ ایک طرف تک پہنچانا کوئی خاص بات نہیں ہے کہا کہ کیا خاص وجہ سے بات کرتے تو خاص طور پر خاص وجہ جو کی سات بجے تو حالت والا ہے نیڈ اپنے مطلب فیٹ جا سکیں لیکن آپ رک جائیے رک جائیے اگر آپ مجھے ایک خبر کو بجاری میں تھا تو مجھے تھوڑا مطلب مل کے کہ میں کوئی برداشت ہوئی تو بارش پھٹی ہوئی یہ انہیں ایک رپورٹ کی مدد سے ہوئے یہ باتیں کہاں سے سیکھتی ہیں کیسے سیکھتی ہیں کیسے سیکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنے ساتھ سے سیکھی ہیں اور ہمارا ساتھ جو ہے تو اس میں رومی کو فالو کرتا ہے ساتھ ہمارا رومی کو فالو کرتا ہے اور ہم نے ہمیں دکھائی ہیں ان نے پوچھا کہ آپ کے کیا فیصلے انہیں کہا بند ہیں کہ جب بھی لائٹری انہوں نے جلدی سے کہا کہ ختم کرا کہ میں نے کیا تبصرے کا آپ کیا مطلب تو ان کا شریک کا مطلب یہ ہے کہ ظلم نہیں کریں گے صاف کریں گے دودھ نہیں بولیں گے سچ بولیں گے سارے ہمارے شریفوں نے جیت لی میں سوچا کہ آپ شریعت کی پابندی کریں گے دوسری بات کیا چیزیں دوسروں نے کہا کہ ہمیں سکھایا ہے ایکسرسائز اس کے ہاتھ سے ایکسرسائز کروائی پریکٹس اور ایکسرسائز کروائی ڈاکٹر زیادہ تو پردیش سے آپ نے کہ نہیں کرتے ہیں دوسرا دعا دیکھ رہے ہیں گا گوپر چیز پھر ہم نے کہا کہ آپ سے کیا ایکسرسائز کرائیے مشکل ہوتا ہے تو پتا کہ وہ ہاتھ دھو کر سیکنڈ رائز کے ہاتھ دھو کر سیکنڈ اچھا بڑے وہ بعد میں, میں نے ابھی آپ ہی کبھی یہ جو عالی معلومات بار کرتے تھے پارج کرے اس وقت میں سب سے زیادہ بڑا جانے والا شاعر امریکہ میں سولارو میں وکارتا بہنیاں اور میں آپ کو بتاتا تھا کہ ترجمہ شالمی نے کیا ہے ان کا سالمی کا نام ہے جس نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے مگر پوچھا پروفیسر نکلسن سنگھ نے گرے پروفیسر نکلسن نے بھی کیے سر گوبھی کو یہ نہیں آ رہا ہے اس کا بھی اس کی وجہ سے بہت پھیلاؤ ہوا خیر یہاں لوگوں کو آج آتے میں نے الفاظ صاحب کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو تو اجیت نگری والا کس پورا سال ہو گیا کسان حدیث سنا ہے دو سال دو سال ہے دو سالوں کی سب سے ہندوؤں کے ہاتھ جو یوگا ہے یوگا یوگا بھی میں ہندوؤں کا ایک پرسو جس میں وہ بنایا گھر شاپن کر کے بکت بنتے ہیں بک جیسے ہمارے یہاں سے وزی اللہ ان کے سے اس کا نام رکھتے ہیں نا وشنو عبداللہ کے نام اللہ کوئی کے کہتے لیکن وشن بگ عبداللہ اور فنا یہ بھی حاصل کرتے ہیں اور ہماری ہماری فنا جو ہے وہ فقط نفس کو ہمارے شریعت کے ساتھ نفس کو توڑنا چاہیے اس لیے برمایا کرتے تھے ہمارے یہاں کھڑک میں نس خوشی نہیں ہے نس خوشی نہیں ہے نس کشی ہے نس خوشی ہے وہ ہے ہمارے یہاں کشی ہے نس کو سے کھینچ کر اللہ کے ٹوپر لے آنا بس یہ ایک بات ہے نہیں جانچ کو یہ آج کل اپنے پیشاب جانے کے ساتھ ٹیک شکار ایک شکاٹ باندھتا ہے آدھا پاؤں باندھتا ہے ایک پاؤں باندھتا ہے تر کلو باندھتے دو کلو تین کلو چار کلو یہاں تک پیشاب کا آلہ دست پیشاب آلاتا ہے پورے متدان کی ختم ہوا ہے پناہ ہمارے یہاں پور سے مردادہ کو الگ الگ احتیاط کی روشنی میں چھ کر کے استعمال کرنا ہے بس سات آپ لوگوں کے بعد اس سے پابندی ہے احتکاب کر رہے ہیں آپ کر. تو آپ دس پابندی کریں سمجھان کے احتیاط حج کر رہے ہیں تو پانچ کی پابندی کرنی کمرہ کر رہے ہیں تو ایک دن دو دن کے سو الگ کر کی پابندی کرنے اس کو ترک کرنا اس کو توڑنا ختم کرنا یہ تکوا ہمارا ہمارے صاحب کے ملک تھے ان کی ہوگی شاید ذرا پریشان ہو کر آ گئے اور ہر بار کچھ کا دھیان دیتا ہے ہر بار کچھ کا دھیان ہے ہیں میں ہمارے ہر کو کہ اللہ بانی اللہ بانی اللہ بادی کا کیا آ ہے والا لگا ہے نا پریشان کر کے بخار والا بن گیا کوشان تھا تو اگر بتا رہا تھا تو ہمارا سکے یہ تو تک پہنچی گا نا کہہ دیا آنا یاد آنا یہ تو ہے ہمارے شریف میں سے اپنے شریف کے تیاد ہونا ستوا ہے تو شری بڑی اس پر ہمارا تو خیال رکھ کے پہلے یہ چیز کو حاصل کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ شخص شدت دیکھا اور ہر کی جو ہوتا ہے یعنی اس کو ابھی کیا کرمت حاصل ہوتی ہے اور لیکن کو اس کو ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو کہ اخباب ہیں اخباب نہیں ہو سکتے وکرم کرتے ہیں پانی کو چلنا آواز اٹھنا یہ کر ہیں جی اور بیچارے مس کندی سے لکھن میں ان کو اللہ کا حل اور نجات کی آ کر نہیں نہیں کیونکہ ان کی نیت اس کے پیچھے بڑی شخصیت بننے کی ہوتی ہے پور دو ملا اور اسی کہتے کوئی آدمی اگر آباد لگ رہا ہو ہتھیاروں پر کرامد حاصل کرنے کے لیے اسے تو یہی کچھ نہیں لاس کر رہا ہوں ہمیں کرامت حاصل ہے کرامت آپ لوگوں نے کہا آپ کو کیا ہے لوگ دروغے کے بڑے آدمی ہیں بڑے گرامت والے ہیں بڑے گوروال ہیں بڑے دروت والے ہیں تو یہی دو شرط جو آپ خود کو بات خود پرستی کم کرام رہتے آخر اگر خود کو توڑ دیا چل کر پوچھنا ہو کیونکہ خود پرستی جو ہے یہ کا مقصود اللہ الگ بلا کے الگ اللہ کے رضا اور آدر کے نجات یہی خطا مقصد کی ہوتی ہے مجھے ہوتا ہے جو اور یاد اللہ کے قدر میں کرتے اس سے سخت ہوتا ہے ار کے بغد میں اسی سناتن درد بگ رہے تھے اس میں یہ کہ ہر روز صبح کے بعد جا کر بہ پانی میں اسنان کرنا آنا ہے نا بدو آسان کرنے ٹھنڈے کرنے ہمارا لائق تو برفادی آتے ہیں میں نے بڑے گرو سے پوچھا کہ یہ جو بہت سبزی آتی تھی برفادی ہوتی پھر یہ اسنان کر کیا کرتے تھے کوئی نےکھی ہوئی ہوگی تو کرے یا نہیں کرے پڑھ کو کرنا ہے پڑھنے کا جیسے دماغ تھی ہوئی صبح کی نماز ضرورت ہوئی ہے یا بیمار منگاؤ صبح کے لما منگاؤ ہمارے ساتھی ہم اسد سے لگے خوشی لگے باتیں یہ اب اس کو تو پہلی بات نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر صبح کے نواع بات میں آئے تھے جب رائے رکھنے سے پر پڑھنا ہوں تو اگلی بات کیا دن بتا سکتے بات کیا پڑھتے نے کوئی تعویل تو نہیں کی وہ نے وہ بڑے بڑے جو شہر تھے بڑے ہوشیار ہوتے صبح جاتے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مانگی کے نا باہر سے بچے کے نا اور اس کا جاتے ہیں کہیں گھر گڑی اگر پھینکتے ہیں تو پھینکتے بس ہو جاتا ہے آ جاتے لیکن چل وزیر بھی ہے سر وزیر کرتے جو آدمی بہت ہوتا ہے گرو گرو بنی کیا بگت ہوتا ہے گرو ہوتا ہے گروپ بٹھا دیا شیخ نے اور بگت جو ہے جو وہی بنائے گی نیچے صاحب نے بگت گزارے گرو گزارے ایک آدمی آیا گرو کے بعد وہی ہوا اس کا جو ہاتھ کو مزہ ہوا کے بعد میں گرو ہو جاتا ہے وہ بڑے مزے ہوتے ہیں آدمی کا زوردار بڑا منٹ قسم کا تو گرو بنا بات گرو کرنے کے لیے آدمی کو تپسیا کرنی پڑتی ہے سرکش تپسیا کرنی پڑتی ہے تپسیا کرنے کے بعد پھر جو ہے کہ اس کو ہوتا ہے اس کا من صاف ہوتا ہے من صاف ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو آدمی کو گرو بنا کر بعد میں آدمی کا زوردار اس نے اس کو کہا گرو مجھے بنا دو اس نے گرو بنایا گرو بنا کے چلا کیا گرو کو چیلے جمع کرنے میں جس نے ہمارے مندر سے گرو کے ساتھ چیلے بناؤں تو گروی کے پاس آ جائے گرو پہ بچے کی جب چیلے کی طرف تھی کیا دو چار ہو گئے چلتے چلتے کہاں رہے کہاں ایک ملک آیا کہ کون سا ملک نے کہا ادیر نکلی یہاں بادشاہ کرنے کا یہاں چوک چوپڑ کے دے جو سبزیوں کو چورا ہے ایسا چوک سبزیوں کو چورا سب کے بڑے کر کے بابر ہے چوپڑ کی گھومت ہے بہت زبان بستی کا نام ہے ان کا یہاں کے کیا حالات ہے ان یہاں ہر چیز ایک روپئے میں سے مٹی بھی ایک روپئے کی سیر گھی بھی ایک روپئے کا سیر سونا بھی ایک روپئے کا سے گڑ بھی ایک روپئے کا سے رہے ہیں آئے گئے تو, رہا تھا. کہ ایک ایمان تو, ایک تو میں ایک آدمی گیارہ بات کردی والے شادی ایماندار سے خوب چاہیے ایسا جگہ چاہیے خوب چاہیے ایک بار بیٹھا ہوا تھا تو سب سے وہاں سے آتے ہیں دو گوٹی گھاڑیوں میں کام کر کے گوڑا سلیے ایک من دو من کمانے کے لیے آتے ہیں تو جب بیان سنا سب سے تھجے گوڑا ایسے گھر تو کیا تھزے ہو گئی مندر سے ہو گئی تو خیر اس سے یہ جو گروندر سے بس نہیں کر رہے ہیں کہ ایک روپئے میں دیر کیے بس بھی لیں گے اور کھائیں بس چلی گئے چیز کھا رہے ہیں ٹوٹ اتنا ہو گیا ہے اتنی ہو گئی ہے اس طرح ہوا کہ اس میں ہو گیا ایک ہو گئی واراتیوں کی چوری کے لیے گیا اس نے دیوار سوراخ کی اندر گھسنے کے لیے وہ دیوار فوٹی آدمی مر گیا دیوار کے دوست بیٹھ کے اسکول پر مر گیا اس کے بھائی نے چوپٹ لات کی عدالت کو شیشا کا کیس دائر کر دیا اس نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ رات میں دیوار سوراخ کر رہا تھا دیوار اتنی کمزور بنی ہوئی اس پر بیٹھ کے مر گیا جس کی دیوار کی کر دیا تو وہاں پہ جو وکیل کو نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ایسا بھانا بنائیں گے کیا آپ کی جان روک جائے گا دوسرا آدمی جاری جائے کسی کا آپ نے کسی نے نوٹ کیوں بنائی تھی شادی بنائی ہے میں نہیں بنائی تھی تو میں بنائی میرا کیا کشمیر ہے انگریز چھوڑ دو پکڑے کے مال کو آپ نے اس کو بنائی تھی میں ہوا تھا میرا کیا کشمیر ہے کو چھوڑ دو کیڑے بننے والا پکڑ کر لایا چار ان چیز پتلا کیوں پتہ لگا میرا کسور ہے پانی ڈرنے والے کو پکڑ کر لایا گیا سکے کو پکڑ گیا اس کو پکڑ کر لایا گیا پانی کیوں جگہ تلا تھا بن گیا پتلا میرا کیا کسور ہے ایک تھوڑا جب رات کرنے جا رہی تھی کر رہی تھی میں نے اس کا جگہ اور کون سی کو پکڑ کرنا یہ سکا چھوٹ گیا اور پکڑنا کیونکہ سن سن کرنا زیورات کیوں پیار کر دی ہے وہ پانی ڈالا جائے کسی تصویر سنار کر جس کو ہے بنایا اس کو چھوڑو سنار کو پکڑا اس کو جو پکڑ کر لایا گیا اس نے کیوں بجنے والے بنایا کیا ہے کہ زیورات خراب بنائے میں اس کو سارا فن بس یہ آدمی جو تو آپ لوگوں میں کنفیوز ہو یہ چپے پہ چلا اس کو کوئی جب نہیں ملا میرا گھر میں فیصلہ یہ کہ اس کو پھانسی کی جائے اور چلے گئے تھے تو ہم گزر گئے جات کو جو جو اس ہوا کہ سنا تو کوئی بارہ نہیں بنا قدر کیا پھانسی پر وہ کر رہا اس کے ساتھ میری چاند سے چھوٹے پھانسی کرنا انہوں نے جا کے پکڑ نہ کرے پیر ہو جائے انہیں کے لیے بنایا آپ نام بجا کر بیٹھ کے کام کرنے والا چھوٹی سے تھوڑی اس لیے جتنی آدمی تو جو چھوٹی ہوتی ہے اس کے بدل بھی اثر لیتا رہتا ہے بدلے کمزور بیچارے کامزور کم انہوں نے بڑا کندھا بنایا تھا. پھانسی کے لے جایا گیا اس کو اس کو ڈالا جائے تو آئے ان کا بادشاہ لامت مہاراج وہ کندھا اس کے گلے میں فٹ ہی نہیں آتا ہے پھر کیا کروں نے کہا پھر گلے والا دکھا بگاڑو اس کو نکال دیا آپ کو بڑا بنایا ہے تو کسی پرکار سے کوئی پھر نہیں آتا ہے لونو یہ فٹ آ جو گئے گرو نے اتنا بھی کھایا ہوا تھا تو اس پر جو اس کو لے کر آئے کل پانچ کیوں پانچ ہو ڈالتے ٹھنڈا ہوتے نہیں بس آپ میں اس کی پھانسی تیار ہوا کریں کہا بس کے گرو کے پاس جاؤ ان سے پوچھو کب کیا کریں جے گرو کے پاس نکال جماعت کے اگر پھانسی ہو رہی ہے پھانسی کے وہ ایک بینا فٹ آ گیا ہے اس کو فکر نہ کرو میں آؤں گا کچھ خیر پھانسی لوگ جمع ہو گئے آپ کو بلایا گیا پھانسی کرنے کے لیے بڑا گرو ہے چھوٹے گرو کو پھانسی ہو رہی ہے بڑا گرو صاحب آیا جو پھانسی کریں گے تو بڑا بجا دیکھے ہے اس کو پھانسی نہیں کیا جائے گا اس پندرہ سال میں کیا پاس ہوگا پندرہ سال بجٹ کیا جائے اس کو بھی پھانسی کر دیا جائے گا آرمی سمجھ میں پھانسی نہیں اس کو نہیں میرے پاس کے سے بات کیا ہے جو سیدھا کیا جی جمع سیدھا اس کو نروان ہوا نہیں تو یہ اور کسی کو میں کر سکتا ہوں جب بول میں پھر ہوتا یہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں سویدھا پتا کرتا ہوں کر دیں کیا کر سکتا کیا میں داد اور دنیا وجہ چھوٹی ہے دروازے لگا چارج میں یہ چلے اس وقت بات کو یاد آگے سننا چاہتا ہوں چیز کے لیے لیے فوٹو گزارے کے بعد اس کا اصول اس کے بعد میں کامین دروس کے ساتھ ہوا ہے پھر آدمی کو فائدہ ہے سڑے کا دن یہ چل رہا تھا یہ ساری ہرکتیں کر رہا تھا اور ہم کیا کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں حیثیت میں بات کی تھی انہوں اس کے بارے میں پیسہ نہیں تھی موزمانے مستقری ساتھ تھے اپنیاست سارے کو برباد خرچہ کرنے لگے تھے گھر سے گزر گیا ضرور میں گھر کر کے اتنا ناما ہوا دشک ہوا کچھ ساری کو روک پر وقت ہے بندوبستی کیے خیر یہ دوسرا بات کیا سنگ یہ ایک کتاب ہے آ... عبدالرضیز افار محمد علیہ کے خلیفہ ہیں عبداللہ سماطی علامہ عبداللہ سماطی احمد الحمد لبی لکھی ہوئی ہے اس سے شروع میں آٹھ واقعات لکھے ہیں وہ آٹھ واقعات پڑھنے والے کو تم ہے کہ ان کو کر پھر اس کتاب میں جائے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو آدمی تھے وہ چھ کے غریب تھے ان کی میں راہ کرتے تھے اور اللہ کے طلب رہے تھے مجائداد کر رہے تھے یہ ضرور جو چاہے ان کے قصبے مارچ کے لیے حلوے کی دکان رکھتی تھی اسے وصولی کرتے تھے اپنے بار پتوں کے لیے باقی باقی رہے تو اپنے آپ سکسیز کر سکتے ہیں ان کی موت کا وقت نہیں ہوا اور یہ بزرگوت ہے جو کہ آدمی کو سائ دتا کراتا ہے یہ ایک خاص طرح کی تربیت ہے اس کے نتیجے میں آدمی کو وہ بھی مشاہدہ بن جاتی ہیں چودہ سب روشنی جاتے ہیں کئی باتوں پہ آدمی دیکھتا ہے شاہدہ کرتا ہے یہ لازمی طریقہ نہیں ہے بعض آدمیوں کی تو انہوں نے دونوں مریضوں کو کہا ایک پولیس کے کہا کہ حق کو جرا بنتا ہے ایک ایک دوسرا جلدی کر رہا ہے اگر تیری زیادہ ساؤس تو میں تو شاید فتح بنا دیں انہوں نے کہا سارا ہم تو آپ کے پاس آئے تھے الگ ریاست کرنے کے لیے کرنے کے لیے ہم کوئی یہ کرنے کے لیے ہماری نہیں تھی کیا بنا دیں گے ہمیں کوئی مقام مل جائے گا ان نہیں کہ دوسرے جو ٹرم پر ہم نے توجہ کی وہ سارے پتہ ہو گئے چلے گئے یہ اوقات کے بعد یہیں پر رہے اور ان کے جو ہے تو بال بچوں کو سنبھالا لڑکیوں لڑکیوں کی شادی کرا دی ان کے اہل نے کسی شادی کر لی پھر یہ فارو ہو گئے لیکن میں فارو ہوا اور میرے خیال رکھ کے بعد ہی جب میں جا کر ان کی خبروں کو ساتھ پڑوں اور وہ کہنے تو خوش ہوں اپنے وطن کی طرف پڑی مجھے ایسے ماسوج کرو مجھے چھوڑ نہیں جا رہی ہمارے بڑے سیبان ہوتے ہیں جس سے آپ سے خبریں کیا بات میں چھوڑ دیا کہ گھر جاتا مجھے بات کیسے محسوس ہوا کہ میرا ہو گیا باتوں گوشن ہو گیا اور میں سارے پٹر ہوا ہوا کی چلا گیا چلا چلا پتھر واپس کر رہا جاتے ٹھیک میں لیا وہاں ایک آدمی ہے اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے باندھا ہوا ہے بچے اس کو کھڑنے لے جا رہے ہیں میں کیا بات ہونے والے مانا کو پتھر کیے ہوئے مگر ان کو جو تو لے جا رہے ہیں پھانسی کے میں نے دیکھا یہ وہی میرا ساتھی وہی ساتھی میں تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں جو ہمارے فتو شیئر ہوا ہے میں بھی ان سے ملاقات کرا دے اتنی دہلی اس کو پھانسی میں کیے جائے اچھی بات ہے میں آپ کی بات مان لیتی چلے گئے میں نے ماں کے پاس بیٹھا اس کی باتوں کو اور اس کے فتوے کو میں نے سنا اور پھر ان کے اس کی باتوں کی میں نے تعبیر بیان کی جب میں نے تعبیر بیان کی تو نے آپ سے مشترکہ کیا نے کہا اس کا تقریر نہیں ہو سکتی بیان کیے تقریر نہیں ہو سکتی ہے ڈالا تقریب سے کی جائے گا جب میں نے اس کی پھر میں نے سامنے سامنے اٹھایا اس کے بعد ہوا ہوا ہوا یہاں تک کہ اس کا وہ ساغ والا جو آآ آآ KPR. ये KPR. ये KPR. سایہ فتہ والی کی جو تھی اس کو بند کیا توڑا کیا اور اس کو بات بعد میں پر آئے اسے کہا کہ غور سے آپ نے مانگ رہتی ہے اس کو بچوں نہیں سکتے تو یہ حالی وقانسی کو پہنچتے نے بچایا انہوں نے واقعات دیکھیے میں آٹھ کو باقاعد اس لیے دو کا سل بھی ایمانت گو ایمان کے ساتھ فانسی چار چار آدمی جو اس کو کر کے سنبھال سکتے ہیں اگر بات گاؤ اللہ کے رضا کو کرنی ہے نہ کسی کو مقصود نہ کرنا رضاء لائی کو مقصور نہ اور اس کے حصول کی قطر اس کے لیے جو ہے تو معلومات کافی نہیں میرے بھائی وہ جائز کے بعد بادل میں انتظار کر سکیں گے پناہ جڑنا ہے ذوق کو لینا ہے تب واپس ہے